نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل ومن يذل هفلا هدلا <تصفيق> واشهد ان الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد وخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وب بے دنیا علم تعریف و توصیف کے و بڑائی تسبیح و تحلیل لائق و سزاوار ہے ہستی اس, اس وحدہ اللہ شریف کے لیے جو ذات ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی کل من علیہ فان و یب کا وجھو ربے کا جل جلالی وال ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے ورنہ وجہ کے معنی عربی میں چہرے کے ہوتے ہیں صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا یہاں جز بولا گیا ہے پورے جسم کا اور اس سے کل مراد ہے یا عربی میں ایک اسلوب ہوتا ہے کبھی کبھی جز سے کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی کل سے جز بھی مراد لیا جاتا ہے ابو لہب کی تباہی و بربادی کی جب آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی جز ہی بولا گیا تب بت ابی لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور آگے پھر کہا گیا و اور وہ خود بھی برباد ہو جائے انسان کے جب دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں تو وہ پھر اپنی اس زندگی سے تنگ آ جاتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسی زندگی سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے اور ایسے ہی انسان کے پورے جسم سے اگر اس کا چہرہ ہٹا دیا جائے الگ کر دیا جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وہ یب کا وجہ ہو گزول جلال کرام صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا یہاں ذات مراد ہے نہیں تیرے رب کی ذات باقی رہے گی بلکہ ساری کائنات فرا ہو جائے گی ہم کی ہمد و ثنا بیان کرتے ہیں وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا مسجود ہے وہی ہمارا مشکل کشا ہے وہی سرات مستقیم پر غمزن کرنے والی ذات ہے میں فلاح مزل اللہ جس کو اللہ ہدایت دے کائنات کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے. وہی ہادی ہے ہدایت دینے والا اور اس کے بارے میں میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں جس کے اندر پورے سمندر کو ڈبو دیا گیا ہے وہ آلہ کل شعین قبیر ہے بس ہر چیز پر قادر ہے اس کے دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اور اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول برسا اپنے تمام پیغمبروں پر بالخصوص سیدنا شفیعہ محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم علیہ مجھے یہاں کے نوجوانوں نے جو موضوع دیا وہ ہے عظمت صحابہ کل جس مسجد میں خطاب ہونا ہے اس موضوع کا نام محبت رسول اور اس کے تقاضے میں یہاں آنے کے بعد آج کے اس پروگرام میں میں نے اپنے موضوع کو چینج کر دیا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے عظمت صاحبہ کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے اور اس میں کافی وقت درکار ہے ممکن ہے کہ میں آج بھی بولوں کل بھی بولوں تب بھی یہ موضوع پورا نہیں ہو پائے گا کیونکہ کسی ایک صحابی کی عظمت نہیں بتانا ہے عظمت صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا اس وقت صحیح حدیث کی روشنی میں اگر ان کی تعداد جوڑی جائے صحابہ کرام کی تو ایک لاکھ چوالیس ہزار تک پہنچتی تھی ان سارے صحابہ کا نام بھی ساری حدیثوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ جائے کہ ہم ان کی پوری سیرت آپ کے سامنے بیان کریں حضرت ابوبکر بکر کا مقام حضرت عمر فاروق کا مقام حضرت عثمان غنی کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام اور اس کے بعد جو صحابہ عشر مبشرہ گزرے ہیں ان کا مقام پھر جنگ بدر میں لڑنے والے تین سو تیرہ ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ مجھے یہ مختصر وقت راس نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا اہم موضوع میں آپ کے سامنے اٹھاؤں اور صبح سے طبیعت بھی کچھ ایسی ہی ہے ویسے میں عام طور پر کسی جلسے میں میری کیسیٹیں آپ کے پاس ہوں گی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہوں جو آج کل ممبر پر یا کرسیوں پر عام مولانا لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ صبح سے میری پوزیشن اچھی نہیں ہے طبیعت میں دبئی گیا ہوا تھا اور دبئی سے لوٹنے کے بعد کچھ کانفرنسیں تھیں میری شارجہ میں عمان میں ابوظہبی میں وہاں سے لوٹنے کے بعد جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے اپنے آپ کو سبحال نہیں پا رہا ہوں اندور تک کا سفر مجھے نہیں معلوم تھا کہ بس سے آئیں گے تو اتنا خطرناک سفر ہوگا ہمارے ہاں سے ڈائریکٹ کوئی ٹرین نہیں تھی سلیپر مل گیا تھا لیکن اس نے ہلا کر رکھ دیا شاداب بھائی کو اللہ جزائے خیر دی ہم کو لے کے گئے ڈاکٹر کو دکھا کے لائے دوا کھائی آرام ملا لیکن دوسری چیز یہ کہ مجھے اب اس وقت فیور سا محسوس ہو رہا اندرونی طور پر کچھ بخار سا اور اتنا اہم موضوع میں نہیں سوچنا میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس موضوع پر میں عظمت صحابہ کو میں اپنی اس طبیعت کو لے کر میں اس موضوع کو بول سکوں گا اس لیے میں نے درس قرآن کی شکل میں اور یہ بھی ایک اہم موضوع ہے اس میں آپ کو ایک نہیں کئی کئی چیزیں ملیں گی میں نے سورے اثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اب آیا ہوں تو کوئی وقت بہانے میں گزار دوں کہ نہیں آج طبیعت ٹھیک نہیں آج چھوڑ دیجیے کل تو ہے ہی آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں دور دراز علاقے کے لوگ ہوں گے کوئی بےچارا بیس کلومیٹر دور سے آیا ہوگا کوئی پچیس کلومیٹر دور سے آیا ہوگا تو جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے سورہ آسر میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی اہم سورت ہے یہ بس اتنا بتا دوں میں کہ اس سورت کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے پول سے ہو سکتا ہے بہت ہی مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں بلکہ چھ سال کی جب ان کی عمر تھی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ داہنی طرف کھڑے ہو گئے جبکہ یہ جو ہے بائیں طرف کھڑے ہو گئے جبکہ بائیں طرف اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک پڑھا رہا ہو دوسرا اس کی اقتداء کر رہا ہو تو امام کو بائیں طرف ہونا چاہیے یہ آئے اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور یہ چھ سال کی عمر میں یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے یعنی نبی کے امام بن گئے تو اللہ کے نبی نماز ہی کی حالت میں ان کا کان پکڑتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا بخاری شریف کی روایت ہے کان پکڑتے ہیں اور ان کو ایسے پیچھے سے ان کو دائیں طرف لاتے ہیں اور ان کو اپنے دائیں سائڈ میں کھڑا کر دیتے ہیں نبی اکرم نے نماز پڑھائی انہوں نے ابتدا کی یہ عمر ہے چھ سال کی حافظ احمد ابن حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان کی عمر چھ سال کی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمادے عبد اور جس بچے کے لیے نبی اکرم دعا کر دیں غور کیجئے دعا کی کس کے لیے جا رہی ہے اور دعا دینے والی دعا کرنے والی شخصیت اور ذات کون سی ہے جب ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے تو معاملہ بالکل آیا ہو جائے گا صاف ا اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا لیکن قرآن کا علم تعاف فرماتے عبداللہ ابن اپنے عباس کو میرے چچیرے بھائی کو تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفصر نہیں گزرا ہے اللہ نے اتنا زبردست علم دیا عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں ان کا قول ہے کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نازل نہیں کیا ہوتا پورا قرآن اگر نہیں اتارا ہوتا صرف یہی ایک سورت نازل کر دی ہوتی سور آصر تو یہ ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی تھی بنیادی طور پر پورے قرآن کے اندر جو تعلیمات جو تعلیمات موجود ہیں وہ ساری کی ساری سور اثر کے اندر اختصار کے ساتھ موجود ہے پورا قرآن آپ پڑھیے اس میں کیا ملے گا آپ کو ایمان سے بحث ہے عمل سوالے سے بحث ہے پورا قرآن آدھے سے زیادہ قرآن ایمان سے بھرا ہے بقیہ جو حصہ قرآن کا بچہ ہے آدھا اس میں عملے سوالے کی تاکید کی گئی ہے حق اور حقوق بندوں کے حقوق سے بھی تعلق ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ بندوں کا حق ہے حقوق کی ادائیگی کرو حق بولتے رہو حق بات کہتے رہو اور حق بات جو آدمی کہے گا جو بھی ہو وہ بچے گا نہیں حق کے ساتھ صبر کو جوڑنے کا کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے واسع بل حق کی حق اور صبر کو جو ایک ساتھ بیان کیا ہے یہاں سے اس کی نوعیت سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہے جس کے پاس پریشانیاں اٹھانے کی ہمت ہو تکلیفیں برداشت کرنے کا کلیجہ ہو وہ آدمی حق بات کہے کیونکہ حق بات کہہ کر نکل جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے سامنے مصیبتیں آئیں گی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے اس کے اوپر اگر ان مصیبتوں پر وہ صبر کرنا جانتا ہے اور صبر کر سکتا ہے تو وہ کہے اس لیے حق کو صبر کے ساتھ اور صبر کو حق کے ساتھ جوڑا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بہت آسان ہے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال کا واقعہ بیان کر دینا بہت آسان ہے حضرت سمیہ کی داستان سنا دینا اس میں لگتا کیا ہے ہم جیسے ملا مولویوں کو بولنے کے لیے زبانی تو ہلانا پڑتی ہے بس حضرت سمیہ کے پیر چیر دیے گئے شرم میں نیزہ مارا گیا حضرت بلال کو تپتے ہوئے آگ پر لٹا دیا جاتا تھا اور جب تک انگارے بجھ نہیں جاتے تھے ان کو لٹا, لٹائے رہتے تھے اور بھاری پتھر ان کی اوپر رکھ دیا جاتا تھا بہت آسان ہے یہ سارے قصے اور کہانیاں حدیث کی ممبر کی اوپر سے بیان کر دینا بہت آسان ہے لیکن جب یہ مصیبتیں اپنے اوپر آتی ہیں تو ہم ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان واقعات کو بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی آپ کو بہت سی جگہ پر بلکہ آپ کو باقاعدہ کہا جائے گا کہ مولانا صاحب آپ ایسی بات نہ کہیں کہ آپ تو کہہ کر چلے جائیں گے پریشانیاں ہم لوگوں کو اٹھانا پڑیں گی مصیبتیں ہم لوگوں کو اٹھانا پڑیں گی ایسے بھی بہت سی جگہوں پر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے آپ کو نصیحت کرنے والے اور ایک منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اس بات کو ایسے پیش کیا جائے تاکہ سننے والے کو برا بھی نہ لگے تو وہاں حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا حکمت سے بولو قرآن بھی کہتا ہے ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ. حکمت سے بات کرو حکمت کے لفظ کو علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حکمت عالم کو معلوم نہیں ہے حکمت کسے کہتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ حکمت سے بولو حکمت حکمت کیا چیز ہے جو آدمی پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے فجر اور عشاء میں پڑھنا کتنا مشکل ہے اب حکمت یہ ہے, یہ ہے کہ اس کو تین ٹائم کی نماز کی دعوت دو کیونکہ پانچ وقت کی نماز کی دعوت دیں گے تو وہ آئے گا نہیں کہے گا ہم تو نہیں اٹھ پائیں گے فجر میں اس سے کہو فجر تمہارے اوپر سے معاف ہے زہر میں آؤ اثر میں آؤ مغرب میں آؤ اور یہاں یہ حکمت اپناؤ کہ جب وہ ان تین ٹائم کی نماز پڑھنے لگے گا تو پھر وہ نماز کا عادی ہوگا پھر وہ فجر میں بھی اور عشاء میں بھی آئے گا جب میں اس حکمت کو ان کے سامنے پیش کرتا ہوں حکمت ٹھیک ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ کون ہوتے ہیں آپ اللہ کے رسول نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں تین وقت کی نماز کی دعوت دینے والے تو پھر حکمت کیا ہے کتاب و سنت کو قرآن و حدیث کو ہم کیسے پیش کریں حکمت ہم اس کو مانتے ہیں کہ کسی کا نام نہ لیا جائے بس پکی خبروں کا کتاب و سنت کے اندر کیا ثبوت ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اس کو اگر ہم پیش کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکمت نہیں ہے. اللہ کے نبی برجستہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جس گھر کے اندر کتا ملے جس گھر کے اندر تصویر ہو اس گھر کی تصویروں کو بٹا دو اور جہاں پکی قبریں تمہیں دکھائی دیں ان تمام پختہ قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو یہ حکم ہے نبی کا حدیث ہے نبی کی ہمارے ہاں میجورٹی بہت ہے ایسے لوگوں کی بتائیے اس بات کو میں حکمت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں کیا حکمت اس ہم نابالغ صحیح ہم چھوٹے صحیح آپ بزرگ ہیں ہمارے مجھے بتاؤ اس حدیث کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں حکمت کیا کیسے پیش کروں اچھا ٹھیک ہے ابھی بنا لو جب دھیرے دھیرے تمہاری تعداد کنورٹ ہو کر اہل حدیث ہو جائے تب ہم گرا دیں گے یہ تو حکمت نہیں حکمت اب یہ کہی گئی ہے کہ حکمت یہ کہ یہ بات ہی بیان نہ کرو حدیث اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ مت کہو کوئی ضروری ہے بہت سی حدیثیں موجود ہیں اگر یہ حدیث پیش نہیں کرو گے تو تمہارا بگڑ کیا جائے گا کیا یہی ایک حدیث تمہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی ان میں کیوں کی? کیوں کیدیثوں میں تمہیں کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا آج آپ اس سے سمجھوتا صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بیٹیاں ان میں گئی ہیں ان کی بیٹیاں ہم میں آئی ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ رشتے داری بگڑے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معاملات بگڑے اس لیے سزا مولوی کو دو اپنے آپ کو سزا نہیں دو ہم نے ان میں رشتہ کیا ہے مجرم ہم ہیں لیکن ہم تو ٹھیک ہیں آپ یہ حدیث پیش نہیں کر سکتے ہیں حکمت کرتا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حکمت کس کو کہا گیا ہے اللہ کے رسول سے بڑی بھی کوئی حکمت جانتا تھا اور نبی اکرم سے بھی زیادہ کوئی حکمت استعمال کر سکتا تھا حکمت یہ تھی کہ جب سلح حدیبیہ کا موقع آیا جب سلح حدیبیہ کا موقع آیا اور کافروں نے ایک امیر متعین کیا اپنا بخاری شریف کی روایت کے مطابق سہیل سہیل کو بھیجا گیا اور وہاں کچھ شرائط طے ہوتے ہیں پہلی شرط آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ نہ تمہیں حج کرنے دیا جائے گا نہ عمرہ اس سال آپ واپس مدینے جائیں مکے میں نہیں آ سکتے ہیں آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں اس سال نہیں آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے دوسری شرط ان نے لگائی کہ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو ہمارے مکے کے آدمی مکے کے قریشی تلوار ننگی لے کر خانے کابا کا چکر لگائیں گے طباف کریں گے ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوں گی آپ اور آپ کے ساتھی جتنے بھی آئیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار تو ہوگی لیکن تلوار میان کے اندر رکھی ہوئی ہوگی باہر نہیں نکال سکتے ہمارے آدمی تلوار ننگی لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار میان کے اندر رکھیں گے حکمت کا تقاضا یہ تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے کافروں نے تیسری شرط لگائی میرا کوئی آدمی اگر مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے اور پناہ لے لے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا میں لے جاؤں گا اپنے آدمی کو اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی مدینہ چھوڑ کر بھاگ کر مکے آتا ہے تو آپ واپس مانگیں گے تو میں آپ کے آدمی کو واپس نہیں کروں گا میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا آپ نے کہا یہ تو ظالمانہ شرط ہے یہ کون سی شرط ہے شرط یہی ہے سلاح کرنا ہو تو کرو آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے حضرتی عمر فروق نے پیچھے سے دامن پکڑا آئے اللہ کے نبی اتنا دب کر سمجھوتا آپ نے فرمایا عمر میرے دامن کو چھوڑ دو ان کا کوئی آدمی میرے پاس آ جائے میں اس کو واپس کر بھی دوں تب بھی وہ اپنے ایمان سے پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتا وہ آ جائے گا میں اس کو بھیج دوں گا وہ دس اور آدمیوں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے لیکن دوبارہ کفر کا کلمہ نہیں پڑ سکتا ان کا کوئی آدمی میرے پاس آ جائے اور وہ واپس مانگے تو میرا آدمی دائی بن کر ہی ان کے پاس جائے گا ان کا آدمی بن کر نہیں جائے گا اور میرا آدمی جو میرا ہے اپنی مرضی سے ان کے یہاں جا ہی نہیں سکتا شرط منظور ہے ساری شرطیں منظور ہو گئیں سہیل نے اپنے سگنیچر کر دیے کہ سہیل کو یہ شرطیں منظور ہیں آپ سے کہا گیا آپ بھی تحریر دستخط کیجیے حضرت علی سے آپ نے لکھوایا حضرت علی نے نیچے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرطیں منظور ہیں سہیل نے پڑھا سہیل نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ جو آپ نے لکھوایا ہے ائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو آپ کاٹئے سارا جھگڑا تو اسی پر ہے ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے لکھئے محمد ابن عبداللہ اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں محمد رسول اللہ نہیں رسول اللہ کاٹو ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے آپ نے حضرت علی سے کہا علی لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو حضرت علی قلم پگڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میرا ہاتھ میرا قلم لفظ رسول اللہ کو کیسے کاٹ دے یہ جرم مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے آپ نے گالی کاٹو میں محمد اتنے عبداللہ بھی ہوں میں محمد رسول اللہ بھی ہوں میں عبداللہ اللہ کا بیٹا بھی ہوں میں اللہ کا رسول بھی ہوں اگر یہ مجھے رسول نہیں مانتا ہے نہ مانے اللہ کا بندہ عبداللہ اللہ کا بیٹا تو مانتا ہے چلو یہی لکھ دو حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ مسکرائے اس کو کہتے ہیں حکمت اس کو کہتے حکمت آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا علی تو مجھے کو بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے قلم مجھے دو حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی نے جہاں ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا ذاتیات کا معاملہ آیا آپ نے سلاح کر لی یہ حکمت کا تقاضا تھا کیونکہ آپ کی دورست نگاہیں دیکھ رہی تھی اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے مکے کے لیکن حکمت کا تقاضا لوگوں نے سمجھا نہیں جب یہی کافر ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے تو ہمارا رہنا اجیرن کر دیا دو بھر کر دیا ہے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بیوی کو شوہر سے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ایک کام کرتے ہیں ہم تمہیں صحیح مان لیتے ہیں تم ہم کو صحیح مان لو آؤ ایک سمجھوتا کرتے ہیں چھ مہینے تم ہمارے ان بتوں کی تین سو جو خانے کابا میں بت رکھے ہوئے تم ان کی پوجا کرنے لگو چھ مہینے ہم تمہارے ایک رب کی عبادت کرنے لگتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں ایک اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں چھ مہینے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو چھ مہینے ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں جھگڑا ختم ہو جائے حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی کو مان لینا چاہیے اس لیے کہ ابھی چھ مہینے کے لیے تم مان رہے ہو بعد میں ہو سکتا ہے تم پورے سال کے لیے مان جاؤ لیکن یہ حکمت نہیں تھی آپ ان کے خداؤں کو اپنا خدا سمجھتے ہی نہیں تھے اپنا معبود جانتے ہی نہیں تھے اس لیے آپ نے ان سے یہ سلا بھی نہیں کی یہ سمجھوتا بھی نہیں کیا بلکہ دو ٹو کہا اللہ نے بھی قرآن میں یہ سورت سورت نازل فرما دی یہ نازل ہوتی ہے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے آئے نبی کہہ دو ہل کافرون لا بو ماتون ولان تم آبد ولانا بھی دونا ما آبد آئے نبی کہہ دو کہ آئے کافرو لا آبدو ما تعبدون لوگ کہتے کافروں کو کافر نہ کہو پتہ نہیں کب اسلام لے آئے یہاں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرو جا رہا جب ایمان لے آئے گا تب وہ مومن ہو جائے گا جب تک نہیں لا رہا تب تک تو کافر ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ایمان لے آئے گا. جب ایمان لے آئے گا تب وہ مومن ہو جائے گا ہم نہیں کہیں گے لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لا رہا تب تک تو وہ کافر ہے اور قرآن نے وہی چیز پیش کی ہے آئے نبی کہہ دو یا کلیا اوہل کا فرنہل کے ساتھ کہ دو کہ آئے کافر لا بو ما تعبدون پہلے اپنا انکار کرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو یہ مت کہو جن کی تم کر رہے ہو نہیں پہلے ایسا کہو کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم کر رہے ہو ولان تم آبد اور تم بھی نہیں کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں اور میں کرنے والا نہیں اس کی جس کی جس تم کر رہے ہو اور تم بھی کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں کر رہا ہوں اس لیے ایک سمجھوتا ہم کر دیتے ہیں سنو ایک راستہ ہم بتا دیتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لکم دینکم ولی دین تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر ہوں تمہارے لیے تمہارا راستہ میرے لیے میرا راستہ پتا یہ چلا کہ دوسروں کے مذہب کو بھی دین کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا? قرآن لَكُم دینُ وَلِيَ دین. تمہارے لیے تمہارا دن ولی دن اور میرے لیے میرا دن سمجھوتا نہیں کیا حکمت حالانکہ یہ تھی آپ چاہتے تو چھ مہینے کے لیے ان کو اپنے پاس کر سکتے تھے ابھی تم چھ مہینے عبادت کر رہے ہو میرے اللہ کی جب میرے پاس بیٹھو گے اٹھو گے میری سہبت میں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بدل جاؤ لیکن یہاں حکمت سمجھوتا اس بات پر نہیں ہوا کی ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں کیوں کریں جب ہم اس کو صحیح نہیں مانتے تو کیوں اگر آپ اس وقت حکمت اپنا لیتے تو یہ ہوتا کہ جب یہ بھی صحیح ہے اور آپ ان کی بھی عبادت کر رہے ہو تو پھر ہم انہی کی... آپ ان کو ہی کیوں نہیں مان لیتے ہم آپ ہی رب کو کیوں مانیں آپ ہمارے خداوں کو ہمارے معبودوں کو کیوں نہیں مان لیتے اس لیے لوگ نہیں بدلے نہ بدلے لیکن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے یہاں سمجھوتا نہیں کیا ذات کا معاملہ آیا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا ٹھیک ہے تو مجھے محمد ابن عبداللہ اللہ تو مانتے ہو, رسول اللہ نہیں مانتے ہو, چلو میں نے کاٹ دیا ذاتیات کا معاملہ آیا سمجھوتا کر لیا یہاں حکمت آپ کی کارگر ہوئی لیکن وہاں آپ نے دیکھا وہاں حکمت سے بھی کام نہیں لیا نہیں دو ٹوک جباب لکم دین حکم بلیہ دین تمہارے لیے تمہارا راستہ اور ہمارے لیے ہمارا راستہ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اور کے سامنے حکمت کیا شرابیوں کو شرابی نہ کہو شراب کے اوپر نہ بولو بلی صاحب ورنہ شرابیوں کو برا لگ جائے گا یہ کون سا معاملہ آج کل اسی پرسینٹ آدمی بے نمازی ہے اب بے نمازیوں کے نماز کی نماز کے اوپر تقریر نہ کی جائے بے نمازیوں کو برا لگ جائے گا اب سب کو برا ہی لگنے لگے اور سب روٹنے لگے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کچھ نہیں بول پائیں گے ہاں میں حکمت اس کو سمجھتا ہوں کہ آدمی بڑے پیار سے توحید کی دعوت دے کسی کا نام نہ لے یہ ہے توحید بس آپ جانے آپ کا کام جانے آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں وہ آپ جانے ہے قرآن یہ کہتا حدیث کہتی ہے ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا درس حدیث قرآن کی طرف آئی ہے لائف زمانے کی قسم یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے اللہ قسم کیوں کھاتا ہے ایک اہم مسئلہ ہے اس میں بھی دو ڈھائی گھنٹا چاہیے اللہ قسم کیوں کھاتا ہے قسم تو ہم جیسے لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا ہے کاروبار ارے یار ایک لاکھ روپے تمہیں ہم کیسے قرض دے دیں ارے بھائی صاحب میں اللہ کی قسم تمہیں ایک مہینے میں دے دوں گا مجھے قسم اس لیے کھانا پڑ رہی ہے کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا میرا اعتبار نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کے سامنے باوکار بنانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو قائم کرنے کے لیے مجھے قسم کھانا پڑ رہی ہے اللہ کی قسم فلا کی قسم حالانکہ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھانا شرک ہے لیکن اللہ کو کیا اعتبار دلانا پڑ رہا ہے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے تفصیل طلب مسئلہ ہے چھوڑ دیتا ہوں کسی دوسرے موقع کے لیے اب تو انشاءاللہ ایک سلسلہ آپ سے جڑ گیا ہے ہمارا زندگی رہی تو آتے جاتے رہیں گے والعصر زمانے کی قسم اتنا بتا دوں کہ قسم کے بعد جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو سامنے والا تھوڑا سا اعتبار کرنے لگتا ہے یار اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے اللہ کی تو جھوٹ نہیں بولے گا بہت سے لوگ اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یار اولاد کی قسم کھا رہا ہے تو اتنا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی نے زیادہ قسم کھانے والا ہی کو جھوٹا کہا حدیث ہے بات بات پر جو آدمی قسم کھائے وہ جھوٹا ہے اے عرب کے کافر ہو اگر تم کوئی بات بغیر قسم کے اعتبار نہیں کرتے ہو تو میں بھی قسم کھاتا ہوں اس بات کی اور تو میں اعتبار دلاتا ہوں اس بات کا انسان لفی خسر روئے زمین پر جم جتنی انسانیت کو دیکھ رہے ہو ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ہے انا ہے انا کی خبر پر لام داخل ہے ترجمہ کیا ہوگا ان نل انسان لفی خسر فی نہیں کہا اللہ نے ان نل انسان نہیں کہا کہ انسان خسارے میں ان نل انسانہ اور انا کی خبر پر لام داخل ہے ان نل انسان لفی خسر. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آئے لوگوں سنو زمانے کی قسم کھاتا ہوں میں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انسان سر سے لے کر پیر تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبا ہوا لام جب آ جاتا ہے تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے خبر پر جیسے منافق آتے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس تو منافق بڑے دھنلے کے ساتھ قسم کھا کر کیا کہتے تھے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے رسول اللہ دیکھیے ان کے ساتھ لام بھی داخل ہے کیا کہتے تھے وہ ان کا ل رسول اللہ منافق کتنے بڑے جھوٹے تھے اور کتنے زوردار الفاظ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے کیا کہتے تھے منافق اے نبی یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں کالو تو کہتے ان کا نشہدو ہم گواہی دیتے ان کا رسول اللہ آپ ہر حال میں یقیناً ہر حال میں آپ اللہ کے رسول ہے یعنی ہم دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہے ان اور لام کے ساتھ انک رسول اللہ اس میں شکی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ عالم ان کل رسول اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے بھی ان لام کے ساتھ تاکید کے ساتھ کیا کہا لیکن اللہ منافکین القاضبن دیکھیے اللہ نے بھی لام داخل کیا فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اور ہر حال میں جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کو تو یقینا جاتا تھا وہ کہتے تھے رسول اللہ اللہ کے رسول ہے آپ کہتے تھے بیٹھ جاؤ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ منافق ہیں میری مجلسوں میں آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مجھے کو نقصان پہنچائیں گے وہ تو اللہ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کتنے مسئلے نکلیں گے علم غیب کی تردید کیا آپ دیکھتے جائیے اللہ بتلا رہا ہے اظہار کل منافک نبی منافق جب آپ کے پاس آتے کا نشہ تو کہتے ہم گواہی دیتے انکل رسول اللہ کے آپ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے یہ گواہی دیتے تو اللہ بھی گواہی دے رہا ہے انداز ذرا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بھی جھوٹے ہیں پوری طریقے سے جھوٹے یعنی یہ ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں ان کا دل آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو اللہ نے کیا کہا ان انسان لفی خسر ساری کی ساری انسانیت سر سے لے کر پیر تک ڈوبی ہوئی ہے اور انل انسان میں الف لام جو لگا ہوا ہے الفلام انل انسان الف لام وہ جنسیت کا ہے جنسیت کا یعنی پوری انسانیت لڑکا لڑکی مرد عورت بوڑھا بچہ جوان ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی سب ان انسان پوری جنسیت پوری انسانیت اس کے اندر غرق ہے ان نل انسان الفی حسر ساری کی ساری انسانیت نقصان نقصان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کا آدمی ڈوبا ہوا ہے نقصان میں جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا یہاں کون سا نقصان مراد ہے ساری انسانیت نقصان میں علامہ راضی جن کو لوگوں نے علم کا امام بھی لکھا ہے ہم اپنی زبان سے اگر کسی کے بارے میں لفظ امام استعمال کر دیں تو آپ لوگ ہم سے سوال نہ کریں موبائل پر مول صاحب آپ نے امام کیسے کہہ دیا ہم ان کو اپنا علم کا امام مانتے ہیں جیسے ہماری مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے ہم اس کو امام کہتے ہیں ایسے ہم اس کو علم کا امام مانتے ورنہ ہمارا سب سے بڑا امام صرف ایک ہے اور وہ ہے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی امام اعظم ہے وہی امام کائنات ہے وہی امام السکلین ہیں ان سے بڑا کائنات کے اندر کسی عورت نے کوئی امام پیدا کیا ہی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے امامت ثابت بھی کرا دی ہے بیت المقدس میں لے جا کر سارے نبی انتظار میں بیٹھے آپ نے کہا کون ہے کا پیغمبر ہے کہا مجھے کیا کرنا ہے آپ کو مسلح پہ آگے بڑھنا ہے مجھے کرانا کیا ہے آپ کو امامت کرنا ہے دو رکعت نماز پڑھائیے آپ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی اور سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اللہ نے یہ حجت قائم کر دی کہ لوگوں میں نے تمہیں کوئی معمولی بھی نہیں دیا ہے معمولی شخصیت نہیں دی ہے یہ وہ شخصیت ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے تمہارا امام کیوں نہیں ہوگا اللہ نے حجت قائم کر دی ہے اس لیے جب بھی بات ہو تو اس امام کی بات ہونی چاہیے اب ہم اگر کوئی دوسری بات کریں اور کسی کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ جائیں امام شافے کے بارے میں کہہ جائیں امام تو ان کو ہم علم کا امام کہہ سکتے ہیں ان کو وقت کا امام کہہ سکتے ہیں لیکن اطاعت اور اتباع کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صرف امام کائنات جناب محمد و رسول اللہ کا تعلق امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی صورت کو جب میں نے پڑھا تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں ایک بار میں بازار میں کچھ سامان خریدنے کے لیے گیا میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی سلی لگائے ہوئے ہیں بڑی سی اور وہ برف کو بیچ رہا ہے دو درم دو, دو درم دو درم دو درم دو درم, درم کا ایک کلو کہتے ہیں کہ جب میں ظہر کے نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی نے برف کی قیمت کو گٹا دیا ایک درم ایک درم میں ظہر پڑھا کر گھر سے مسجد سے آثر کے لیے نکلا تو دیکھتا ہوں کہ اس نے برف کی قیمت اور گھڑا دی پچاس پیسے پچاس پیسے مغرب کی نماز تک اس نے برف کی قیمت کو بالکل گھڑا دیا پچیس پیسے کلو پچیس پیسے کلو میں مغرب کی نماز کے بعد جب گھر پہ آیا اور میں قرآن پڑھنے لگا میری نظر اس پر میری نظروں کے سامنے یہی صورت آ گئی وہ لاسری اب مجھے خسر کا معنی سمجھنے میں دقت نہیں آئی میں سمجھ گیا کہ جس طریقے سے برف پگھلتا جاتا ہے گھلتا جا رہا ہے تو برف بیچنے والا اس کی قیمت کو گھٹاتا چلا جا رہا ہے اتنا مہنگا نہیں بگ ہے تو کم سے کم گھلنے سے تو بچ جائے کم ہی میں بکے تھوڑا ہی پیسہ مل جائے لیکن مل جائے آخر کار جب برف زیادہ گھل گیا تو بالکل گھٹا دی پچیس پیسے کلو اور لاسٹ میں اس نے فری میں تقسیم کر دیا تو جیسے جیسے برف گھلتا جاتا ہے اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لسر انسان ساری انسانیت میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری کی ساری انسانیت نقصانی نقصان نخسان کے اندر ہے فرمایا کہ جس طرح ایک ایک انسان ایک ایک سال بڑھتا جا رہا ہے آگے چلا جا رہا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے یہ انسان اتنے ہی نزدیک اپنی موت کے ہوتا چلا جا رہا ہے اپنی زندگی یہ کم کرتا چلا جا رہا ہے اپنی عمر گھٹاتا چلا جا رہا ہے اللہ نہ کرے دو ہی چیزیں ہیں جنت یا جہنم یہ انسان ایک سال دو سال آگے بڑھ گیا ہے پچاس کا پچپن کا ہو گیا ساٹھ کا ہو گیا تو گویا کی اب اس کی زندگی اگر ستر سال کی ہے تو گویا کہ وہ اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے صرف دس یا بیس سال دور رہ گیا ہے ایک ایک دن دو دو دن یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے پھر کہتے خدا ناخواستہ اگر وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے تو اس سے بڑا نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے جو ستر سال کی عمر اللہ کے یہاں سے لے کے آیا اور پچاس سال اس نے گزار دیے اب جو گزار رہا ہے خوشی ہو رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں حالانکہ بڑا نہیں ہو رہا ہے وہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا امام راضی کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی اور یہیں سے ہمارے ماڈرن لوگ جو آج کی پشچمی سبھی ویسٹرن کلچر سے متاثر ہے وہ سنے جو اپنے بچوں کا ولڈ جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں کیک کاٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں کہ میرا بیٹا نو سال کا تھا اب دس سال کا ہو گیا گیارہ سال کا ہو گیا حقیقت میں وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، بلکہ مرن ڈے بناتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا بڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی عمر چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے دس سال کا تھا گیارہ کا ہو گیا اب اس کی عمر ایک سال کم ہو گئی بارہ کا ہو گیا تو خوشیوں سے کیک کاٹ رہا ہے لیکن تیرا بیٹا ایک سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے پتہ نہیں مجھے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کے موت کے قریب ہونے کی خوشی منا رہا ہے اپنے بیٹے کی بڑھتی ہوئی عمر کی خوشی منا رہا ہے اس سے بڑا بے وقوف باپ اور کون سا ہوگا جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک سال میرا بیٹا موت کے قریب چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہا ہے کیک کاٹ رہا ہے ہیپی نیو ایئر یا ہیپی برتھ ڈے یہ کہہ کہہ کر لوگوں کو اپنے دوستوں کو دعوت کر رہا ہے کھلا رہا ہے کیک کھلا رہا ہے میرے بھائیوں یہ ہر اس بات کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ وہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہا ہے قرآن نے تو یہ کہا ہے برتھ ڈے نہ مناؤ قرآن نے اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ آدی نا منو کو اہلی کم نارا آئی مانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ سوچے کہ ہم نے اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کتنا بچایا سلو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ سات چیزیں میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا صرف سات چیزیں میں کے آگے بڑھتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیک امال کرو ان سات چیزوں کا انتظار مت کرو کیا یہ سات چیزیں جب نمودار ہو جائیں گی تب تم نیک امال کرو گے خسارے میں ہے وہ انسان اس لئے ان سات چیزوں کا انتظار نہ کرو پوری حدیث امام ترمزی کتاب ابواب الزہد, الزہد کے اندر لائے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بادرو بالاعمال سبعن هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غن مدغیا او مرزا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او دجال فشر غائبی انتظر او سعہ فسعہ تو ادھا و اب الفاظ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سات چیزوں کا انتظار نہ کرو ان سات چیزوں کے مال کر لو سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیکامال کر لو ہل تن الا فقر منسیا پہلی چیز اگر تم امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو فقر منسیہ اگر تم امیر ہو امیر دولت مندوں کے لیے بات کی جا رہی ہے ہلتن تزر نہ اللہ منسیا اگر تم امیر ہو دولت مند ہو تو ایسی فقیری اور غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بلا دے ایک تو فقیری ہوتی ہے غریب اور ایک وہ ہوتی ہے فقیری جو سب کچھ بلا دے آدمی بہت پیسے والا تھا دولت مند تھا اچانک اس کے اوپر آفت آئی مصیبت آئی اور وہ کنگال ہو گیا اب اس سے کہیے چلو نماز پڑھنے چلا جاؤ بہت بڑے ملا بنے پھر رہے ہو نہیں جاؤں گا نماز, نماز پڑھنے سے دیکھا نہیں اتنا بڑا کاروبار تھا سب ہو گیا کیا دیا اللہ یہ فقیر تو بہت ہے غریب تو بہت ہے ایک فقیر وہ ہوتی جو انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے کی کیا کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو ایسی فقیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے اس فقیری کے آنے سے پہلے نیک مال کر لو نیکمال کیوںکہ ابھی تمہارے پاس ساری چیزیں سویٹر ہے شال ہے جیکٹ ہے سردیوں میں بھی تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتے ہو گیزر ہے تمہارے گھر میں گرم پانی سے وضو بنا سکتے جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی, تب جاؤ کے نماز پڑھنے امیر ہو تو غریبی کا انتظار متغیا اور دوسری چیز او اور غریب ہو تو امیر کا انتظار مت کرو امیر تو بہت سے لوگ ہیں لیکن ایک امیری وہ ہوتی جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے تگا یتبوز کے مانا سرکشی کرنا تگا یتگا کے مانا سرکشی کرنا اور سرکشی جب ہوا میں تھوڑی سی روانی آتی ہے تیز ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ ہوا میں یعنی مزاج سے تیز بڑھ رہی ہے اور اسی لیے اللہ نے کہا فَأمَّا من تگا وہ آسر الحت دنیا جس نے سرکشی کی اور دنیا کے پیچھے پڑا فائنل جلما با اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو تگا کس کو کہتے ہیں سرکشی کو انسان کی جو چال ہے اس چال سے آدمی آگے بڑھ جائے اسی کو کہتے ہیں تغیانی. ہوا جو ہر انسان کو ہوا کی ضرورت ہے لیکن ہوا اپنی سپیڈ سے تیز ہو جائے تو لوگ اسی کا نام بدل دیتے آندھی طوفان انسان برائیاں کر رہا ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں برائیاں ہوتی ہیں لیکن جب اس میں سرکشی آ جائے اور جان بوجھ کر وہ گنا کرنے لگے تو اسی کو کہا جاتا تغیان. اور اسی سے بنا تاغت احبود اللہ تاغت ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی پوجا سے تاغوت کی عبادت سے بچو تاغوت کس کو کہتے ہیں اللہ میں اپنے قیم نے تاغوت کا مانا لکھا جس ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کی جا رہی ہے وہ تاغوت ہے تاغوت ہے پورے ہفتے مسجد میں نہیں دکھیں گے ہفتے نہیں اتوار نہیں سوم نہیں منگل نہیں بدھ نہیں جمرات نہیں جمعے کو پہلی صف میں آ گئے. پہلی سب میں بیٹھا ہے اور وہ بھی یہ سوچ کر آیا کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یار بڑا کمینا دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے یہ نماز ہی نہیں ہے اللہ کی قسم یہ شرک ہے شرک کیونکہ ہم محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں گاؤں والے محلے والے یہ نہ کہ دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا اس لیے ہم آئے ہیں یہ نماز عبادت نہیں ہے اب یہ شرک ہے دلیل منسل یورائی فقط اشرف جس نے دوسرے کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اب جس کو دکھا رہے ہیں ہم وہی تاغوت ہے کلماؤ بتا مند اللہ جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تاغوت ہے اس کو کہتے اوغن متغیا اور ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سرکش بنا دے کچھ نہیں تھا اچانک اللہ نے چھپر پھاڑ کے دے دیا اب اتنے ہم لاٹ صاحب ہو گئے اذان ہو رہی ہے سگریٹ بھیج بچل رہی ہے اذان ہو رہی ہے ساتھی کہہ رہا چلیے نماز پڑھنے ہاں ٹھیک ہے چلیے میں آ رہا جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سگریٹ بجا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے ہیلو ہاں میں نے چار ٹرک مال بھیج دیا پولیس پیچھا کر رہی جلدی اس کو چھڑاؤ تو اب نماز پڑھنے جاؤ گے ایک ٹرک چھڑایا نماز کی تمنا ہو رہی چلے موبائل جیم میں لگا ہوا ہے اس میں گھنٹی آتی ہے میں نے ادھر سے مال بھیج دیا پولیس پیچھا کر رہی ہے اب جاؤ گے نماز پڑھنا ہے. جب وقت تھا تب نہیں گئے اب تو بیزی ہو گئے اب جاؤ گے فرمایا امیر غریبی کا انتظار نہ کرو غریبوں کا انتظار نہ کرو دو چیزیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا او مارا زن تندرست ہو تو تندرستی میں عبادت کر لو ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو مفت جو تمہیں بستر پہ لٹا دے مفت بگاڑ دے جا رہے ہیں ہیرو ہنڈا پہ, راج پہ. یاما پہ آپ کے یہاں کیا, کیا معاملہ میں نہیں معلوم ہمارے یہاں لوگ شادی کی نئی نویلی گاڑیاں ملتی ہیں نا تو اس پہ چلتے ہیں ایکسیلیٹر پہ ہاتھ گھوما پھسلی گاڑی بریکر پر گرے پیر ٹوٹ گیا لٹکا ہے پیر ہاسپٹل میں آدان کی آواز آتی ہے سلام اب پیر لٹکا اب جاؤ گے دیکھنے والے آ رہے ہیں صاحب آزان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے میں چل رہا ہوں بولی صاحب مسجد میں دعا کرا دیجیے گا میرے لیے کہ اللہ شفا عطا فرمائے اب پڑھو گے نماز اللہ کی رسول نے کتنی اچھی نبازی پا نبز پکڑی ہے سات چیزیں کون سی بتائی ہیں انسان ان حالتوں میں عبادت نہیں کرتا فرمایا تندرست ہو تو ایسے بیماری کا انتظار مت کرو جو تمہیں سب کچھ بگاڑ کے رکھتے بیمار ہو بستر پہ لیٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی اب جاؤ گے نماز پڑھے او ہارا من چوتھی چیز دیکھیے بڑی پیاری چیز ہے اگر جوان ہو تو جوانی میں عبادت کر لو ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے ہارا من مف مف کہتے ہیں اس عقل کو جو زائل ہو جائے بڑھاپے میں جا رہے بنا رہے نہیں تین مرتبہ دھل رہے کہ چھ مرتبہ دھل رہے ہیں کلا کر رہے ہیں ناک میں پانی ڈال رہے ہیں سر پتا نہیں وژ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بس منہ دھل رہے تو دھلی رہے آئے نماز پڑھنے میں کتنی پڑھنا چاہیے نہیں بس سبحان ربی تو سبحان ربی میں گئے تو سبحان ربی اللہ عظیم کی جگہ الحمد للہ ربی تین رکعات کی چھ رکعت پڑھ رہے ہیں فجر کی چار رکعات پڑ رہے ہیں ظہر کی آٹھ چھونکے چلے آئے پتا ہی نہیں اب مرفول قلم ہو چکا ہے یہ آدمی عقل اس کی خراب ہو چکی اب اس کی نیکیاں برائیاں لکھی نہیں جا رہی ہیں اب اللہ کے سپرد ہے اس کا فیصلہ اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ اب ایسی عقل تیری خراب ہوگی تب تو جائے گا نماز پڑھنے اس بڑھاپے کا انتظار کر رہا جو تیری عقل کو خراب کر دے جوانی میں عبادت کر لے اللہ کی او ہر امن چار چیزیں پانچویں چیز او موتنجا موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے موت آتی تو اپنے اصول اصول یہی ہے پہلے انسان بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے پھر وہ دس گیارہ سال کا ہوتا ہے پھر نوجوان ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر ادھیڑ ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر لاسٹ میں مرتا ہے لیکن مجھے اس کا لفظ لگا دیا آگے اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو اور اچانک موت کا واجہ کسی کو پتا نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہا کی موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو کیونکہ موت تو بڑھاپے کے بعد آتی ہے طور پر لیکن اچانک موت کا واجع یہ کسی کو پتا نہیں ہے اس لیے مجہز ہز کہا مج دیکھیے ہماری جماعت کے کتنے بڑے عالم تھے ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادری صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے بامبے میں دین رحمت کانفرنس کے اندر آئے تھے ہمارے استاذ تھے ان کو موضوع دیا گیا قزاق قدر تقدیر پہ بولیے وہ بولے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ میری تقدیر میں آج ہی موت لکھی ہوئی ہے تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا ایمبولینس بلائی گئی اسپتال لے جایا گیا اسپتال والوں نے کہہ دیا ان کا انتقال موتن تنج اچانک موت اور یہ کب اور کس وقت آ جائے کسی کو نہیں معلوم جب یہ موت آ جائے گی تب نیکمل کرو گے اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک مل کر لو پانچ چیزیں اب دجال خروج دجال سے پہلے دجال جب نکل جائے, دو دو جائے اب نیکیاں تمہاری قبول نہیں ہوں گی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کوئی اپنے پیٹ کی آتے نکال کر گھوم رہا ہے چکی کی طرح گدھے کی طرح چلا رہا ہے کوئی لہو اور پیپ کے کنویں میں ڈوبا ہوا ہے جنتی اوپر سے ان جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے تم تو دنیا میں میرے ساتھ